الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكد عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مغل له ومن يغلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَقَالَ تَعَالَى وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ رسوله النبی بزرگان محترم دوستو اور بھائیو ہم اور آپ سب دین کی نسبت پر جمع ہیں دین نام ہے کلمہ پڑھنے کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنے اندر دین کو دین کے سارے تقاضوں کو لیے ہوئے ہے جب کوئی بندہ کلمہ پڑتا ہے ایمان لاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اب دنیا میں کسی اور کو نہیں مانوں گا صرف اللہ ہی کو مانوں گا وہی میرے معبود وہی میرے خالق وہی میرے مالک وہی میرے رازق اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے ہمیں وجود عطا فرمایا ہے ہم اس دنیا میں نہیں تھے کچھ نہیں تھے ہمارا کوئی ذکر نہیں تھا انسانی داری لم یا کن شہی ام مزورا دیکھے ماں باپ کی جب شادی ہوتی ہے اولاد کا کوئی وجود ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا ہے آج نکاح ہوا ہے اور ایک دن دو دن گزرتا ہے کوئی تصور نہیں کہ اولاد ہوگی کوئی تصور نہیں تنے تنہ تنہا میاں بیوی ہوتے ہیں ماں باپ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر کائنات کو چلانے کا ایک نظام بنایا ہے ماں باپ ملتے ہیں میاں بیوی کی حلال طریقے سے ملاقات ہوتی ہے اللہ اس ملنے ملانے کو ذریعہ بنا دیتے ہیں اولاد کے وجود میں آنے کا پھر یہ ایک وقت اپنا گزارتی ہے ماں کے رحم میں نو مہینے گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک مظہر ظاہر ہوتا ہے کہاں انسان ایک مادہ منویہ تھا منی کا ایک قطرہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عورت کے رحم میں تخلیق کی شکل دیتے ہیں آہستہ آہستہ بہت گزرتا ہے دنیا کے اور کام کرتے ہیں مرد بھی عورت بھی وہ بھی اپنا کام کرتے رہتے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے ہفتال شاہو کی قدرت اندر متوجہ ہو رہی ہے چالیس دن گزرتے ہیں اللہ جسم کے ایک ایک ذرے سے خون کو منتقل کرتے ہیں ماں کے رحم کے اندر چالیس دن خون جمع ہوتا ہے القا بنتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس میں اپنی تخلیق کا ایک دوسرا ظہور فرماتے ہیں وہ گوش بننا شروع ہوتا ہے جمے بستہ خون جمنا شروع ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو تیسری تخلیق میں گوشت اور ہڈیوں کی شکل بناتے ہیں تین چلے گزرتے ہیں چلہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے جہاں بیٹھے ہیں وہاں چلے ہی کی بات ہونے والی ہے میں بھی چلے ہی کے نام پہلے لیتا ہوں تین چلے میاں بیوی پر گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی خلقت کا ظہور فرماتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ جسم بن چکا ہوتا ہے چار مہینے پورے ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتوں کو بھیجتے ہیں وہ آ کر پوچھتا ہے کہ یا اللہ یہ جسم تو بن گیا اب اس کا کیا ہوگا پرما اس میں رو پھونکی جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رو پھونکی جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں فرشتے یا اللہ اس کو لڑکا بنانا ہے یا لڑکی بنانی ہے وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے کر ان انسا یہ مادہ یہ جسم جو ہے یا لڑکا بنے گا یا لڑکی بنے گی وہیں سے فیصلے ہوتے ہیں اب آج کی دنیا بھی عجیب ہے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے شوہر بیوی کو کوچتا ہے کہ جب سے تر میں بچ بچیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں اگر ایک کے بعد دوسری بیٹی پیدا ہو گئی تیسری بیٹی پیدا ہو گئی تو پھر تو اس کو ایسا منہو سمجھتے ہیں کہ نہ پوچھیے بعد مزہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تلاق کی نوبت آ جاتی ہے کہ نہیں مجھے تو بیٹا چاہیے بیٹی مجھے نہیں چاہیے ارے بھائی یہ کوئی تت... عورت کے ہاتھ میں ہے آج کل کے سائنسدان لکھتے ہیں کہ منی کے قطرے میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک وہ حصہ ہوتا ہے کہ اگر وہ داخل ہوا تو لڑکا پیدا ہوا اگر دوسری چیز داخل ہوتی ہے لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اگر لڑکیاں پیدا ہوئی تو مرد کی بات ہے لڑکے پیدا ہوئی ہے تو مرد ہی کی بات ہے عورت کو مورد الزام بنا دیتے ہیں قرآن نے بھی اس دور کا نقشہ کیتا ہے جب زمانہ جاہلیت میں کافر بیٹیوں کو منحوس سمجھتے تھے اور بیٹوں کو مبارک سمجھتے تھے جہاں بیٹی پیدا ہوئی تو مرد اپنا چہرہ چھپائے چھپائے پھرتا تھا کسی کو بتانا بھی نہیں گوارا ہوتا تھا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اور چہرہ اس کا بالکل بدل جاتا رنگ بدل جاتا ذل وجہ مسبت چہرہ کالا پڑ جاتا ہے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اتنا عیب اتنا آر اتنی نحو سے سمجھتے تھے اللہ ہمارے مسلمانوں کو بچائے کہ وہ اس طریقے کا تصور اپنے ذہن میں رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فرمایا کہ جو تین بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد اس کی پرورش کرے ان کے اخلاق کی تربیت کرے اور جب بالغ ہو جائیں جوان ہو جائے تو ان کی اچھی شادی کر دے فرمایا قیامت کے دن ایسا باپ جنت میں میرے ساتھ ہوگا حیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہ اگر دو ہوں تو کسی کی دو بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے تو کیا ہوگا فرمائے اگر دو ہوں تو دو کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا یہ ہماری شریعت کی پاک بازی کتنی صاف باتیں کہی کہ جو اپنی دو بیٹیوں کی تربیت کرے ان کے قرض کی ذمہ داری لے جب شادی کا وقت آئے اچھے طریقے پر ان کی شادی کراے ان کو رخصت کرے تو قیامت کے دن وہ اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ ہوں گے اللہ کے محبوب کی معیت حاصل ہوگی تو آج یہ کر رہا ہوں کہ فرشتہ کہتا ہے کہ آدھا کر ام انسا لڑکا پیدا ہو یا لڑکی پیدا ہو فیصلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں پھر دوسرا سوال کرتا ہے کہ مر رزق یہ دنیا میں کیا کھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق بھی جب بچہ چار مہینے کا ہوتا ہے اور ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں یہ دنیا میں یہ کھائے گا اتنی روٹیاں کھائے گا اتنے چاول کھائے گا اتنی دال کھائے گا اتنا گوشت کھائے گا جو جو بھی کھانا مقدر ہے رزق رسک و مقصوم ول و محروم خطبے میں بار ملتا یہ جملے کہے جاتے ہیں فائنر رس کا مقصوم و معروم دیکھو دنیا میں روزی ہرے کے لکھی ہوئی ہے اسی لکھی ہوئی رزق کے مطابق انسان دنیا میں کھاتا اور پیتا ہے کبھی ایک چیز سامنے آ جاتی ہے سوچا بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ کون سی چیز ہے کہاں سے آئی دنیا کے کس کونے میں وہ چیز تیار ہوئی ہے کون اس کو لے کر آیا اور کہاں اس کو کھایا جا رہا ہے عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کا نظام رزق ہے کوئی بندہ یہ کہے کہ میں کھلاتا ہوں ناممکن ہے ہمارے ایک دوست انگلینڈ سے افریقہ جانے لگے تو مجھے کہا کہ آپ ایئرپورٹ پر چھوڑ دیں میں کہا بہت اچھا چھوڑ دوں گا مجھے بھی ڈرائیونگ آتی ہے دوست بھی تھے شاگرد بھی ہیں میرے اور میں اپنے شاگردوں سے بہت پور تکلف نہیں رہتا ہوں مذاق بھی کرتا رہتا ہوں تو اس شاگرد نے کہا کہ ہم نے راستے میں کھانے کے لیے بٹیر کی ترکاری بنائی ہے سمجھے بٹیر جانتے ہو نا ایک چھوٹا سا پرندہ آتا ہے اور ہم یہاں نہیں کھائیں گے دبئی کے ایئرپورٹ پر کھائیں گے نہیں کہ پھر ہمارا حصہ کہاں گیا کہ نہیں آپ کو نہیں کھلائیں گے نہیں کہ ایسا کہیں ہوتا ہے دوستی کا یہ حق ہے گھر میں بٹھیر بنے ہیں اور آپ وہاں کھائیں گے اور ہمیں نہیں کھلائیں گے کہ, کہ ہاں آیا ہم وہاں کھائیں گے میں بہت اچھا اللہ کی شان ایئرپورٹ پر میں نے ان کو اتارا اب وہ سامان اتارنے لگے تو سب سامان اتار لیا جو ٹفن لینا تھا گھر سے وہی کھائی وہی نہیں ملا اب وہ خفا ہو رہے ہیں کہ وہ کہاں گے میں مجھے کیا معلوم میں تو آپ کو گاڑی لے کر آیا سامان آپ نے رکھا ہے ابھی آپ جانے گھر فون کیا انہوں نے چلنے کا تم نے یہ نہیں رکھا ٹیفن نہیں رکھا کھانا کہاں گیا یہ وہ بال خفا ہوتے رہے جو کچھ ہونا ہوگا وہ ہوا وہ اس کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئے میں ان کو چھوڑ کر واپس اپنے گھر آیا اور اللہ کی شان گھر پہنچا دو منٹ نہیں گزری ہوگی کہ ان کی بیوی کا فون آیا کہنے کہ مونا وہ گھر میں بٹیر بنا کر رکھے ہیں وہ تو چلے گئے آپ آ کر لے جائیں میں کہا ابھی میں آتا ہوں دیر نہیں کروں گا ابھی آتا ہوں بےتکل بھی تھی بس میں گیا اور لے کر آ گیا اور ہم نے اپنے گھر میں بیٹھ کے اسے کھانا کھایا یہ اللہ کے یہاں رسک کا نظام کہنے کہ آپ کو نہیں کھلائیں گے ہم وہاں جا کر کھائیں گے ہم مزاقی کی بات تھی کوئی حقیقت نہیں تھی کوئی ناراضگی کی بات نہیں تھی اللہ تعالیٰ کو کھلانا ہوتا اس طریقے پر کھلاتے ہیں ایک ملک میں ایک بزرگ یہاں گئے وہاں ان کی ملاقات کے لیے ایک بہت دور سے ایک صاحب آئے چلگوزے لے کر آئے ہدیے میں اپنے بزرگ خدمت نے پوش پیش کیے ان کے یہاں وہ چلگوزے ہوتے تھے تو وہیں ان کی ملاقات کے لیے ساؤت افریقہ کے ایک عالم آئے تو ان بزرگ نے وہ چلگوزے جو بہت دور سے لائے تھے اپنے وطن سے جب وہ جانے لگے تو ان کو ہدیہ کر دیا کہ جاؤ اس کو لے جاؤ سفر میں کھانا وہ چلغوزے ان کو دے دیے لے لیے اب وہ بھی آئے تھے ان بزرگ کے ملاقات کے لیے میں بھی گیا تھا انگلینڈ سے ملاقات کے لیے جب وہ جانے لگے تو بستر ساتھ میں تھا ان کا بھی اور ہمارا بھی انہوں نے اپنا سارا سامان پیک کیا وہ پیک کر کے اپنا روانہ ہو گئے جب وہ روانہ ہو گئے میں اس کے بعد اپنے کمرے میں آیا اپنا جہاں قیام کی جگہ تھی وہاں دیکھا تو میں نے ایک تھیلی رکھی ہوئی دیکھی تو میں کہ یہ میری تو نہیں ہے تو میں نے جا کر وہ تھیلی ان بزرگ کو جن کی خدمت میں میں گیا تھا ان کو پیش کر دی میں کہ حضرت وہ صاحب رہے تھے ان کی غالباً تھیلی رہ گئی ہے آپ کو بزرگ نے کھول کر دیکھا کہ بھائی اس میں تو چلگوزے رکھے ہوئے ہیں اب ان کو یاد آگیا کہ فلاں صاحب وہاں سے لائے تھے اور میں نے ان کو ہدیہ کیا تھا لیکن وہ چھوڑ کر چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد بزرگ نے وہ تھیلی ہمیں دے دی کہ اچھا تم لے جاؤ کہاں سے وہ چلغوزے چلے تھے کس بزرگ کی خدمت میں وہ آئے تھے حضرت نے کس کو دیا کہ ساؤت افریقہ لے جائیں اور اللہ تعالی نے کس کی روزی لکھی ہوئی تھی اللہ نے اس کو پہنچائی ریس کا مقصوم و ہریش محروم فرشتہ لکھ لیتا ہے آج ہم دنیا میں دوڑ لگا رہے ہیں رشت کے لیے رشت کے لیے بے شک رشت کی تلاش ضروری ہے حدیث شریف میں آتا ہے طلب الحلال فریدا تم الفریضہ جیسے نماز فرض ہے ایسی روزی کی طلب بھی فرض ہے ہر انسان کو کاروبار کے لیے ملازمت کے لیے کام کرنے کے لیے مستعد رہنا چاہیے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اسی کی تلقین کی اسی کی ترغیب دی ایک صاحب آئے صاحب یہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں انہوں نے آج کیا یا رسول اللہ مجھے ضرورت ہے آپ میری مدد فرما دیجئے دیکھا نوجوان تھا ہٹا کٹا تھا فرمایا کہ تم جوان ہو سوال کر رہے ہو مانگ رہے ہو تمہارے گھر میں کیا ہے کہ حضور گھر میں تو کچھ بھی نہیں کہا کچھ تو ہوگا جو گھر میں وہ لے کر آؤ ایک کاٹ جس پر وہ سویا کہتے تھے وہ تھا اور ایک پیالہ تھا بس گھر میں کل یہ دو سامان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوایا اور فرمایا کہ جاؤ اس کو بیچ دو روایت میں ہے کہ حضور نے بولی لگائی کہ دیکھو یہ دو چیزیں ہیں کون خریدتا ہے صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی ایک نے کہا میں ان دونوں کی ایک درہم قیمت دیتا ہوں حضور نے فرمایا اور بولو بولی جانتے ہو نا نیلام کرنا بھئی اور کوئی بولے ایک صحابی نے کہا میں دو درہم دیتا ہوں کہا ٹھیک ہے حضور نے ان کو وہ دے دی, دی دو چیز اور دو درم لے لے اور فرمایا ان صحابی کو جو مانگنے آئے تھے کہ یہ دو درم لے جاؤ ایک درام تو اپنے گھر میں دینا تاکہ آج کی وہ اپنے کھانے کی ضرورت پوری کر لیں اور دوسری دوسرے درام سے تم ایک لوہا لے کر آؤ جو کس کا کام کرتا ہے کلاڑی ہاں؟ کلاڑی کا ایک لوہا لے کر آؤ جب وہ لے کر آئے ایک درہم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس میں لکڑی لگائی لکڑا لگایا اور فرمائے جاؤ جنگل میں جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور اس کو بیچو اور حضور نے کچھ دن بتلا دیا کہ اتنے دن تک سامنے نہ آنا ہفتہ ہوگا یا تین دن ہو گئے جو بھی فرمایا ہوگا اور پھر آ کر خبر دو اب وہ گئے صبح سے لے کر شام تک لکڑیاں کاٹی مدینہ میں آ کر ان کو فروخت کیا کچھ نفع ہوا پھر دو بارہ پھر سے بارہ دو تین دن انہوں نے اس طریقے پر کام کیا تو کچھ پیسے جمع ہو گئے وقت پر آئے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کا حضور اتنے دن میں اتنی کمائی ہوئی اشار فرمایا کہ یہ محنت تمہارے حق میں بہتر ہے اس سے کہ تم قیامت کے دن اس حال میں آؤ کہ تمہارے چہرے پر نشانات ہوں زخم کے اور لوگوں کے سامنے تم بے عزت اور زلیل ہو جاؤ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کے لیے مانگنے کو پسند نہیں کیا اور یہ بتایا کہ کوئی بھی کام ہو کوئی بھی کام ہو اس کام کو عیب نہ سمجھا جائے جو بھی کام مل جائے وہاں انگلینڈ میں ایک بزرگ ہیں علامہ خالد محمود صاحب بڑے زبردست عالم ہیں اور برسوں سے وہاں مقیم ہیں انہوں نے ایک بات کا تجزیہ کیا کہ میں برسوں سے اس ملک میں رہتا ہوں میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہندو پاک کے اندر لوگوں کا ایک مزاج ہے بعض کاموں کو وہ اچھا سمجھتے ہیں بعض کاموں کو وہ ذلیل اور حقیر سمجھتے ہیں اور اس ملک کا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ملازمت چاہے حقیر سے حقیر کام کے ملے اس کو عیب نہیں سمجھتے بھنگی کا کام مل جائے وہ بھی کریں گے اور انگریز ہی کرتے ہیں جن انگریز کو ہم صاحب بہادر کہا کرتے ہیں اور بڑا اچھا سمجھتے ہیں اور یقیناً بعض انگریز بڑے اونچے مقام کے بھی ہیں لیکن انہی انگریزوں کے اندر جو سفید اور گوری گوری چمڑی رکھتے ہیں بھنگی بھی ملیں گے سڑک پر جھاڑو دینے والے بھی ملیں گے اور جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں چھوٹے ہوں یا بڑے ہر کام کرنے والے ملیں گے ان کا یہ تجزیہ ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی بھی کام کرنا عیب نہیں ہے برائی نہیں ہے انسان کو ملازمت چاہیے وہ بھی مانگنا نہیں جانتے آج ہمارے مسلمانوں کی کمزوری ہے کہ اگر مال نہیں ہے ضرورت ہے تو ہم فوراً مانگنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں بزرگوں کی عادت رہی حضرت ماں صدیق صاحب باندھو رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ ابھی موجودہ دور میں گزرے ہیں ان کے حالات پڑے واقعی رونا آتا ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انمدین کی شان تھی اس سادگی کے ساتھ وہ اس دور میں بھی رہے دنیا ان کو بڑے اللہ والے سمجھتے تھے اور ان کے ہاتھ چومتے تھے ہندوؤں میں بھی وہ اتنے ہی متبرک سمجھے گئے جس طرح مسلمان ان کو متبارک سمجھتا تھا لیکن گھر میں یہ حالت تھی کہ چٹنی اور روٹی بنتی تھی مہینوں یا ہفتوں گزر جاتے کبھی کوئی مہمان آیا تو دال پک گئی دال اگر گھر میں پک گئی تو سمجھ سمجھا جاتا آج کوئی مہمان آیا ہے آج کوئی عزت کی بات ہوئی ہے ورنہ بس وہی چٹنی اور روٹی انہوں نے زندگی بھر کھائی اتنی مقبولی ہے جہاں جاتے لوگ فوراً ان کے سامنے آ جاتے ہیں سارے ان کے اثرات حتیہ کہ حکومت نے یہ چاہا کہ ایک ٹرین جو ہے ان کے نام پر جاری کی جائے جو ادھر سے چلتی ہے باندا باندا سے باندا یا کانپور سے بمبئی جانے والی اس ٹرین کو ان کے نام پر جاری کرنے کا سوچا اتنے وہ متبرک مسلمانوں میں بھی تھے ہندوؤں میں بھی تھے لیکن ان کے گھر کی یہ شان تھی اور فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی ہمیں مسجد میں بلالے لے واض کہنے کے لیے ہم واض کہہ دیتے ہیں لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بھائی مدرسے کے لیے مال کی ضرورت ہے کچھ چندہ دو فرما اسی وقت پسین آنا شروع ہو جاتا تھا ایسے ایسے اللہ والے گزرے تو بات کہاں سے کہاں چلی آج یہ کر رہا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی عزت دی ہے رسک کا معاملہ اللہ کے یہاں مقصوم ہے کوشش اور محنت ضرور کرنی چاہیے کسی بھی کام کو آ نہ سمجھا جائے کہاں کہاں لوگ روزی کے طریقے کماتے ہیں اور اپنا پیٹ بھرتے ہیں ہر شخص ہر مسلمان اس کی کوشش کرے تو عمر رضی اللہ تعالی نے ایک نوجوان کو دیکھا بیکار گھوم رہا ہے درا اٹھایا اور اس کی پٹائی کی تم جوان ہو کر ایسی بیکار گھوم رہے ہو کیا تمہیں کوئی کام ہی نہیں مل جا سخترین ناراض ہوتے تھے کہ جوان ہو کر انسان بیکار بیٹھے کوئی کام نہ کرے اس سے بڑی بیکاری کوئی اور بات نہیں ہے تو خیر بات یہ کر رہا تھا کہ فرشتہ آتا ہے رسک کیا ہوگا دنیا میں وہ لکھ کر جاتا ہے پھر پوچھتا ہے مل اجل اس کی عمر کتنی ہوگی تو ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے یہ دنیا میں اتنی عمر کرے گا ہم سمجھتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا انتقال ہو گیا ہم سمجھتے ہیں کہ کینسر ہو گیا انتقال ہو گیا ہم سمجھتے ہیں ٹی بی ہو گئی انتقال ہو گیا ہم یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا بہانے کرتے ہیں یہ سب بہانے ہیں اصل میں ملک الموت گھبراتے ہیں کہ لوگ مجھے ہی بدنام کرتے ہیں جو دیکھتا ہے مجھے گالی دیتا ہے تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم تمہارے اوپر الزام نہیں آنے دیں گے ہم ایسے اسباب پیدا کر دیں گے لوگ کہیں گے کینسر ہو گیا اس لیے مر گئے ایکسیڈنٹ ہو گیا اس لیے مر گئے کلا بیماری آ گئی اس لیے موت آ گئے یہ ہو گیا اس لیے مر گئے تو ملکل الموت جو ہے آپ لوگوں کی گالی سے بچ گئے اللہ نے بیماریوں کو مختلف چیزوں کو بہانہ بنا دیا ماننا چل کیا عمر ہوگی یہ لکھی ہوئی ہے کوئی دس سال میں کوئی پندرہ سال میں کوئی بیس سال میں کسی کو اللہ عمر دیتے ہیں ستر اسی سال کی عمر ہوتی کوئی اور اس سے بھی اللہ تعالی زیادہ عمر دیتے ہیں سو سال تک بھی پہنچ جاتا ہے اور چوتھی چیز یہ لکھتے ہیں فرشتہ پوچھتا ہے اشقی ام سعید اشقی ام سعید یہ بچہ نیک وقت ہوگا یا بدبخت ہوگا یہ بل آخر میں جائے گا یا جنت میں جائے گا فرشتے اسی وقت لکھتے ہیں جب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تو صحاب کرام نے آج کیا کہ اچھا جب یہ بات لکھی ہوئی ہے ہماری قسمت میں کہ ہر چیز جو ہے مقدر کی ہے جنت میں بھی جائے گا یا جہنم میں جائے گا یہ بھی لکھا ہوا ہے تو پھر صحابہ نے سوال کیا افلا نت تکل ہماری نہ تو پھر ہم افلا نت کیا پھر ہم بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں کوئی کام نہ کریں نہ نماز پڑھیں نہ روزہ رکھے نہ کوئی عمل کریں اس لیے کہ اگر ہم نے سب کچھ کیا عمل اور جہنم میں جانا لکھا ہوا تو بے کرنے سے فائدہ کیا ہوا اس لیے افلا نت تکل بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں رسول اللہ سلام فرما اللہ علیہ وسلم لا ایسا نہ کرو اے فکل میسر لما خلق خلو اے فکل میسر لما خلق خلو عمل کرتے رہو نیک کام کرتے رہو تمہارا نیک کام کرنا علامت بن جائے گی اس بات کی کہ تم جنت میں جانے والے ہو بکل تو یہ نماز کی توفیق یہ روزوں کی توفیق نیک اعمال کی توفیق یہ ہمارے حق میں انشاءاللہ شاء اللہ اللہ ایک نشانی بن جائے گی ایک علامت بن جائے گی کہ یہ بندہ بندے مومن ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس عمل کو بہانہ بنا دیں گے جنت میں داخل ہونے کا چار مہینے کی عمر بچے کی ماں کی پیٹ میں ہوتی یہ ساری باتیں لکھی ہوتی ہیں اللہ ہی کھلاتے ہیں اللہ ہی روزی دیتے ہیں اللہ تعالی یہ عمر دیتے ہیں اللہ تعالی ہی صحت مند اور بیمار بناتے ہیں ساری باتیں تقدی میں لکھی ہیں اللہ و مالکنا ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں یہ عقیدہ ہمارا ہوتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے اسی نے ہمیں دنیا میں بھیجا اسی نے ہمیں پیدا فرمایا وہی ہماری روزی کا ضامن ہے اسی لیے ہر انسان کو یہ چاہیے کہ جب دنیا میں کوئی پریشانی آئے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے نبی کریم صلاحی شان بتائے گی کازب امراس جہاں کوئی پیش آئی کوئی بات کوئی پریشانی فوراً نماز کی طرف توجہ فرما دو رکھا سلات الحاجہ پڑھتے دعا کرتے اللہ یہ مصیبت آئیے یہ پریشانی آئے آپ اس پریشانی میں ہماری نجات کی صورت بنائیے بدر کے موقع پر بے پنا تعداد تھی قوت تھی غیروں کے پاس مسلمان نہتے تھے کوئی چیز نہیں تھی سلات الحاجہ پڑھ کر سر اپنا سردے میں رکھا اور پروز سے دعا کے گئے پروزگار ہم تھوڑے سے ہیں نہ ہمارے پاس سامان ہے نہ کوئی چیز ہے اگر آج مسلمان ناکام ہو گیا تو پھر کبھی بھی یہ اوپر نہیں آئے گا کبھی بھی اسلام کا نام نہیں چمکے گا ایسی <تصفح> پر اثر پر زور دعا کی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کی ان دعائیا کلمات پر رحم آ گیا اور فرمایا رسول اللہ بس کیجئے بس کیجئے اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما جا. ان کو بھی یہ یقین ہو گیا کہ اب حضور نے جس انداز سے دعا کی ہے وہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی دعا کی بہت ضرورت ہے ہم دعاؤں سے بہت ہیں ہمارے بزرگ شاہ وسی اللہ صاحب اللہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں کا کیا حال ہو گیا آٹھ آٹھ گھنٹے کھڑے کھڑے ملازمت کرتے ہیں لیکن چند منٹ اللہ کی بارگاہ میں آ کر دعا کی توفیق نہیں ہوتی اگر چند منٹ نکال لیں چار منٹ پانچ منٹ اور دل لگا کر اللہ سے مانگنا ہے اس مانگنے کے لیے کوئی زبان کی ضرورت نہیں کہ آپ عربی ہی دعا سیکھیں اسی میں دعا کریں دعا تو نام ہے دل سے مانگنے کا جو آپ کے دل میں آ گیا وہی اللہ سے مانگ لیا بس یہی دعا ہے دعا کے لیے الفاظ نہیں چاہیے ہم لوگ یہ دعا کیا ہوتی ہے کہ بھئی امام صاحب پر تھوپ دیا کہ مو صاحب اثر اور فجر کے بعد دعا کرنا آپ کے ذمہ فرض ہے آپ کو پیشاب بھی لگا ہو آپ جا نہیں سکتے سلام پھیرنے کے بعد بھی آپ پاپن ہیں جب تک ہم دعا کرا کے نہیں جائیں گے اس وقت تک آپ نہیں جا سکتے اور پھر دعا کیسی ہوتی ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا امام صاحب کیا دعا کر رہے ہیں اور ہم کس بات پر آمین کر رہے ہیں بعد ایسی جگہ ایسے الفاظ امام صاحب کے زبان سے نکلتے ہیں اور ہم کہتے ہیں آمین ربنا انتوت اخذیتا تو کہتے آمین وارے بھی عجیب ہوئی اب چاہے امام صاحب صاحب بھول جاتے ہیں وہ تو پوری دعا کرنا چاہتے ہیں کہ وہیں آمین ہو جاتی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ پروگریکار آپ جس کو جہنم میں داخل کریں وہ رسوا ہو گیا تو آپ کہیں گے کہ آمین لو بھائی اس پر بھی آمین ہو رہے دعا نام اس کا کہ آپ کے دل میں کیا چیز ہے آپ کیا چاہتے ہیں اللہ تعالی سے ہم نے دیکھا یو پی کے اندر بعد دیہات میں گئے ہم مغرب کی نماز ہوئی لوگ اپنی اپنی دعا کرے اے اللہ ہمارا بیٹا بیمار ہے اس کو شفا کا اللہ میرا کاروبار نہیں ہو رہا آپ مجھ کاروبار یعنی اپنے اپنے طور پر سلام پھیرتے ہی لوگ دعا میں لگ گئے دعا اس کا نام دل سے آہ داری کر رہے ہیں ہر آدمی اپنی اپنی مراد پیش کر رہا ہے کھلنا بیمار ہے کھلا کام ہے کھلا پریشانی ہے اور ہم نے ساری دعا امام پر تھوپ دی کہ بھائی امام صاحب تم کر لو ہم نہیں جانتے کیا دعا کر رہے ہیں ہم تو آمین آمین کہنا جانتے ہیں دعا دل کا نام ہے تین منٹ چار منٹ پانچ منٹ انسان آئے دو رکھا سلا الحاجہ جا پڑے یا جو فرائض نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد اپنے دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیوں اس کی ضرورت پوری نہیں کریں گے ضرور اس کی مرادیں پوری ہوں گی حضرت شاہ وسی اللہ الہ آبادی فرماتے ہیں کہ آٹھ آٹھ گھنٹے دس دس گھنٹے کھڑے کھڑے, کھڑے, کھڑے کام کرتے ہیں لیکن چند منٹ چار پانچ منٹ توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں اللہ ہمیں توفیقہ فرمائے دعا ایک ایسی چیز ہے کہ انسان مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوری کر کے رہتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی بندہ دعا کرے قبول نہ ہو یہ ناممکن ہے یا تو اللہ تعالیٰ وہی چیز اسے آتا فرما دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں کوئی مصیبت اس کی دور فرما دیتے ہیں دور کر دیتے ہیں ہٹا دیتے ہیں اسے نہیں پتا ہوتا کیا مصیبت آنے والی مثال کے طور پر آدمی سفر کر رہا ہے اب خدا نہ سامنے سے ایسی چیز آگے جو اس کے لیے ایکسیڈنٹ کا باعث بنتی ہے اللہ تعالیٰ اس ایکسیڈنٹ سے اس آدمی کی اس دعا کی برکت سے حفاظت کر دیتے ہیں اسے پتا نہیں ہوتا لیکن اللہ نے یہ بھی دعا قبول کر لی یا پھر اللہ تعالیٰ جو اس نے مانگا ہے اس سے بھی بہتر کوئی اور چیز عطا فرما دیتے ہیں اور یا پھر چوتھی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی وہ مراد پوری نہیں کرتے اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ بنا دیتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ میدان حشر میں جائے گا اور دیکھے گا کہ میری جو دعائیں قبول نہیں ہوئی اس کا یہ بدلہ مجھے مل رہا ہے وہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی اور آج ان سب دعاؤں کا بدلہ مجھے یہاں مل جاتا ہے تو بال آج یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ قاضی الحاجات ہیں ہمارے راضق ہیں ہمارے خالق اور مالک ہیں ہم نے جب کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تو اس بات کے قرار کیا ہے کہ اللہ یہ سب کچھ ہوتا ہے وہی کرتے دھرتے ہیں اور ہم زندگی میں اپنا نمونہ عمل کا نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ وسلم کو بنائیں گے دوسرے جملے کا خلاصہ یہ کہ زندگی ہماری حضور کے حضور کے طریقوں پر چلے گی حضور کی سیرت پر چلے گی آپ گھر میں کیسے رہتے تھے آپ گھر سے باہر کیسے رہتے تھے آپ کس طرح چلتے تھے کس طرح اٹھتے تھے کیا کہ آپ کے معاملات تھے کس طریقے پر آپ کپڑا پہنتے تھے کس طریقے پر آپ لباس پہنتے تھے پائجامہ پہنتے تھے کس طریقے پر آپ نے جوتے پہنے چپل پہنی سارا طریقہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھا کام دانی طرف سے کرتے تھے ہر اچھا کام دانی طرف سے کرتے تھے اور ہر نامناسب کام بائیں طرف سے کرتے تھے اب انسان مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو مسجد اچھا ہے اچھی جگہ ہے پاک جگہ ہے اللہ کا گھر ہے حضور اکرم وسلم دانا پیر مسجد میں پہلے داخل فرماتے اس کے بعد بایاں پر یہ ایک سنت ہو گئی جب آپ باہر نکلتے تو باہر کا ماحول مسجد سے اچھا ماحول نہیں ہے تو آپ پہلے بایاں پیر باہر نکالتے اس کے بعد دایاں پیر ایک سنت ہوگی جب آپ چپل پہنے جوتا پہنے نبی کریم صلاحم کی عادتیں مبارکہ تھی کہ آپ دہنے پیر میں پہلے چپل پہنتے بائیں پیر میں دوسری مرتبہ پہنتے دوسرے نمبر پر جب نکالنے کا نمبر آتا تو نکالنے کی حالت اس سے ہلکی ہے تو پہلے بائیں پیر سے نکالتے اس کے بعد دائیں پیر اب یہ سنت ہو گئی کہ بھائی ہم چپل پہنتے کہ نہیں پہنتے جوتے پہنتے ہیں اب کتنا اہتمام ہم کرتے ہیں کہ ہمارا جب بھی پہننے کا نمبر آئے وہ دانے پیر میں پہلا ہو اور جب نکالنے کا نمبر آئے تو بائیں پیسہ ہم پہلے نکالے ذرا تھوڑی سی توجہ دیں تھوڑا سا دھیان دیں اگر ہمارا عمل یہ ٹھیک ہے تو سنت ہے اور اگر نہیں ہے تو اس کے خلاف ہی وہ سنت پر عمل نہیں ہوا معمولی چیز ہے بہت ہلکی بات ہے موزے پہننا ہے پائجامہ پہننا ہے پہلے جائیں پیر میں پہنیں گے جب نکالنا ہے پہلے بائیں پیر سے نکالیں گے کتنی ہلکی اور آسان سنتیں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ انسان ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ شاء زندگی میں نور آنا شروع ہو جائے گا ایک بزرگ فرماتے ہیں مسجد میں داخل ہونے کی پانچ سنتیں ہیں ایک سنت یہ بیان کر دی کہ جب داخل ہو دانا پیر اندر داخل کرے اس کے بعد بسم اللہ پڑھے درست شریف پڑھے آنے کی دعا پڑے اللہ مختالی اواب اور رحمتی اور اس کے بعد احتکاف کی نیت کر لے پانچ سنتیں ہو گئی بلکہ اس میں ہم پانچ نہیں ہو گئے بڑھ گئی دو سنتیں عملی ہے ایک تو یہ کہ جب داخل ہوا تو سب سے پہلے چپل کو نکالنا ہے تو پہلے بائیں پیر میں سے نکالے پھر دائیں پیر ایک سنت مزید میں داخل ہوا دانا پیر پہلے داخل کیا بائیں پیر بعد میں دو سنت پر عمل ہو گئے پھر بسم اللہ پڑھنا وہ سولہ تو وہ سلام رسول اللہ پڑھنا اس کے بعد پھر دعا پڑھنا اللہ مفتاحلی ابواب رحمد پانچ سنتوں پر عمل ہوا ایک نیکی پر اللہ تعالیٰ دس نیکیوں کا سواب عطا فرماتے ہیں تو پانچ نیکیوں پر آپ نے مزید نہ کر عمل کیا پچاس نیکیوں کا ثواب مل گیا جب نکلیں گے اسی طرح پانچ نیکیاں دعا پڑھیں گے بسم اللہ درو شریف دعا بسم اللہ و سولہ تو وہ رسول اللہ اللہ منی اسلو کا من فولی ہو گئی تین سنتیں زبان سے کہنے کی اب نکلے مزید سے پہلے بایاں پیر باہر نکالیں پھر دانا پیر جب چپل پہننے کا نمبر آئے گا پہلے جائیں پیر میں پہنیں گے پھر بائیں پیر میں پانچ سنتیں یہ ہوگی ایک مسجد میں ایک نماز کے لیے آپ آئے سو ثواب آپ اپنے ذخیرے میں لے کر جائیں عمل کر کے دیکھیں کوشش کریں کبھی غلطی سے دوسرا پیر پڑ جائے گزروں نے لکھا ہے کہ نکال لے اور ریورس کرے کہ بھائی یہ غلط ہوا پھر اس کے بعد دوبارہ پہننا شروع کرے دو تین مرتبہ اس کی کوشش کرے گا اس کے بعد عادت پڑ جائے گی جب پیر داخل کرے گا دائیں پیر پہل میں پہلے داخل کرے گا جب نکالے گا بائیں پیر پہلے نکالے گا ایسی عادت پڑ جائے گی کہ اس کا یہ عمل تبعی اور قدرتی سنت کے مطابق ہو جائے گا زندگی اسی کا نام ہے انسان کے سارے اعمال سنت کے مطابق ہو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کھایا کیسے پیا کھانے کی سنتیں پانی پینے کی سنت ہے آج کل ہماری غفلت کا یہ حال ہے چائے ہمارے ہاتھ میں آئے گی ہم بائیں ہاتھ میں پلیٹ رکھیں گے دائیں ہاتھ میں کپ پکڑیں گے اور کس سے پئیں گے بھائی بتاؤ بھائی کس سے پکڑیں گے. بائیں ہاتھ سے پیں گے اب یہ غیروں کا طریقہ ہے میں نے بہت سفر کیے بے پناہ ملکوں کے سفر کیے انگریزوں کو ہندوؤں کو غیر مسلموں کو دیکھا کسی کو بھی یہ نہیں دیکھا کہ اس نے دائیں ہاتھ سے پانی پیا ہو میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کسی کو بھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہو ایک عجیب بات تجزیہ کرتا ہوں نوٹ کرتا رہتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں ہائی جہاز میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں سینکڑوں ہوتے ہیں جب دیکھا بائیں ہاتھ سے کھاتے ہوئے پیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے شیطان بائیں ہاتھ سے پانی پیتا ہے ہمیں طریقہ بتا دیا جب پانی پینا ہو دائیں ہاتھ سے پیو گلاس لیا دائیں ہاتھ میں اگر چائے آئے تو جس سے پینی ہو اگر پلیٹ سے پینے ہو پلیٹ دائیں ہاتھ میں اگر کپ سے پینا ہو تو کپ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہونا چاہیے یہ سنتیں ہیں کہنے کو معمولی سنتے ہیں لیکن یہی سیکھنے کی چیزیں ہیں کہ زندگی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے اور ہم ان سنتوں پر عمل کرنے والے بنے تو ہماری اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے ہم مسلمان ہیں ہم کلمہ پڑ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے حکموں پر ہمیں زندگی گزارنی ہے رسول اللہ وسلم سن کی سنت اور آپ کے طریقوں کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے جب چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پھر اس سے بڑی بڑی سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا ابھی تو ہم ایسی سنتیں جو بہت ہلکی ہلکی ہیں معمولی ہیں اس پر بھی عمل کرنا نہیں چاہتے ہیں。تو پھر بتائیے بڑی سنتوں پر عمل کیسے ہوگا ہمت کریں ارادے کریں علماء موجود ہیں ان سے پوچھیں جماعت کے آباب موجود ہیں انہیں بھی معلوم ہوتی اسی ایسی باتیں ان سے پوچھا کریں بھائی ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں کس طرح سنت ہے وہ آپ ہمیں بتائیے جن لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے رسول اللہ صلاح اللہ کی سنت کے معلوم کرنے کی ایسی ایسی سنتیں معلوم کرتے ہیں کہ بعد متبہ علماء کو ہی معلوم نہیں ہوتی انہیں پھر کتابوں میں دیکھنا پڑتا ہے کہ چبے دیکھ کے بتاؤں گا جب سنتوں کا رواج ہو جائے گا تو پھر چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا الحمدللہ کتابیں موجود ہیں علماء موجود ہیں نیک حضرات موجود ہیں جن کو اس لائن کا علم ہوتا ہے ہم اپنا وقت خرچ کریں دنیا کے کاموں میں ہم اپنا وقت خرچ کرتے ہیں ملازمت کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں جب ملتے ہیں اسی طرح کی گپ کرتے ہیں اگر ہم اپنا تھوڑا سا وقت دین کے سیکھنے میں فارغ کر لیں اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے کچھ اوقات کو فارغ کر لیں تو انشاءاللہ شاء اللہ پھر دین کس طریقے پر زندگیوں میں آتا ہے اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات کی بھی توفیق عطا فرمائے اللہ کا بڑا کرم ہے دعوت و تبلیغ کی یہ محنت ہے بہت ہی ہل کے انداز میں کسی انسان کو نہ کاروبار چھوڑایا جاتا ہے نہ کسی انسان سے ملازمت چھڑوائی جاتی ہے بس اپنا فارغ وقت ایسا وقت جس میں کوئی کام کرنا نہیں ہے اس کام کے وقت میں فارغ اوقات میں آدمی تھوڑا سا وقت جماعت میں لگا رہے ہیں پہلے سیک ہے زیادہ لمبا وقت دینا مشکل ہوتا ہے ہلکے ہلکے آدمی وقت لگائے اسی لیے احباب پہلے یہ نہیں کہتے کہ تم سیدھا ایک سال لگا دو تین چلے لگا دو کہتے بھائی تین دن کے لیے نکلو ایک دن کے واسطے نکلو آدمی مسجد کے ماحول میں جاتا ہے فرشتوں کا ماحول ہے نیک انسانوں کا ماحول ہے اللہ کا مبارک گھر ہے حدیث شریف میں آتا ہے بہترین جگہ اللہ کا گھر ہے مسجدیں اور بدترین حصہ وہ ہے جو بازار کہلاتا ہے گالی گلوچ ہوتا ہے دنیا سے سارے تعلقات ہوتے ہیں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تو ماحول میں لانے کی کوشش اور فکر کی جاتی ہے یہ وہ ماحول ہے کہ اگر آپ آ جائیں گے بظاہر تو آپ کو بوجھ محسوس ہوگا لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ شاء اللہ سب اللہ یہی چیز آپ کو کیمیا بنا دے گی آپ کو ایک قیمتی انسان بنا دے گی آپ کو ایک بہترین انسان بنا دے گی آخر کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کی برکت سے ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کو اجازت بہت سے ملکوں میں جانا ہوتا ہے اور اپنی ایک عادت ہے کہ ہم وہ چلا تو نہیں لگاتے ہیں لیکن جب بھی جماعت کے احباب کہتے ہیں کہ بھائی آج کچھ آپ بیان کر دیں تو میں اس کو انکار نہیں کرتا ہوں اب میں کتنا تھکا ہوا ہوں کل اصل سے مسلسل سفر میں ہوں رات کو دو بجے وڈالی پہنچا چند گھنٹے آرام کیا وڈالی میں مدرسے میں بات ہوئی پھر اس کے بعد رتنپور پہنچا پھر کالیڑا پہنچا وہاں سے یہاں آیا ہوں صرف مولانا علی احمد صاحب مولانا عمران صاحب کی محبت میں تھوڑی دیر کے لیے آنا ہوا لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی جماعت کا آج نمبر ہے گشت کا اور بیان کا دن ہے تو آپ کچھ میں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے میں اس وقت کو ضائع نہیں کرتا اور اگر آپ حضرات چاہتے ہیں تو ضرور میں دین کے بات سناؤں گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی ذریعہ بنا دیں گے میری نجات کا ہو سکتا ہے کسی کے دل میں کوئی بات پڑ گئی اس نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا اور اس کا یہ عمل ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے تو باوجود ہے کہ بہت ہی تھکاوا ہوں اور بہت دور کا سفر ابھی بھی درپیش ہے لیکن آپ حضرات کی محبت میں میں تھوڑی دیر کے لیے آ گیا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور یہ جو اجتماع ہو رہا ہے ہر ہفتے کا شب جمعہ کا بہت ہی مبارک عمل ہے یہی وہ مجلسیں ہیں جس میں انسان بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور یہ جو بعد میں ترغیب دی جاتی ہے تشکیل کی جاتی ہے یہ کوئی جرمانہ نہیں ہے کوئی پینلٹی نہیں ہے یہ ہر کا اپنا ایک حق ہے ارے بھائی آپ دنیا تو کما رہے ہیں دنیا میں اپنا وقت خرچ کر رہے ہیں تھوڑا سا وقت آپ خرچ کر لیجئے دین کی خاطر انشاءاللہ اللہ اس کا ثواب اس کا اجر جب مرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اتنا عظیم اور اتنا عجیب ہوگا کہ آپ تصور سے باہر رہوں گے آپ پھر وہاں جا کے حسرت کریں گے کہ کاش ہم صرف شب جمعہ میں نہ جاتے بلکہ پورا وقت جو ہے ہم ہمارا مزید وہیں میں خرچ کرتے اور یہیں پر دین کی بات سنتے اور سناتے اور آج ہمیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ملے گا جنہوں نے محنتیں کی ہیں کہاں تھے کہاں سے کہاں پہنچ گئے کیسے برے اور گندے ماحول میں تھے اللہ تعالیٰ نے دعوت کی برکت سے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا وہ نہ صرف اپنے طور پر جنت کے مستحق بنے ہزاروں کو جنت میں لے کر وہاں پہنچے ہیں اللہ میں سے کس کو ذریعہ بنا دے کون آدمی ایسا ہے جو بظاہر کچھ نہیں کرتا معلوم ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنا دیں و انسانوں کی ہدایت کا اس لیے میرے بھائیوں بہت مبارک عمل ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں دعوت و تبلیغ کی یہ محنت تو اللہ نے جب سے چلایا ہے اس میں خیر ہی خیر الحمد نظر آ رہی ہے ہماری اور آپ کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اس سے ایراد نہ کریں ہم غفلت نہ کریں ہم اپنا وقت جو ہے اس میں لگائیں اور وہی کلمے کا جو تقاض ہے اللہ محمد الرسول اللہ ان تقاضوں پر عمل کریں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں یہ اللہ فرماتا ہے نہ ول منا تو باز اول باد ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں کیا ہے دوستی کا حق مرو نہ من کر اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں بری باتوں سے روکتے ہیں ہم میں سے ہر شخص عامر بالمعروف معروف ہو جائے ہماری وجہ سے کسی ایک آدمی کو ایک سنت پر عمل کی توفیق ہو گئی وہ بھی جنت میں جائے گا اور ہم بھی اس کی برکت سے جنت میں چلے جائیں گے اللہ مجھے اور آپ کو قبول فرمائے ان چند باتوں پر میں اپنی معروضات ختم کرتا ہوں ہمارے دوست انشاءاللہ اللہ آپ سے کچھ ترغیبی بات کریں گے آپ اس میں آخری وقت تک شریک رہیں میں چونکہ مسلسل سفر میں ہوں اور ابھی بھی فورن سفر کرنا ہے آپ رات سے اجازت لوں گا اور آپ حضرات آخر وقت تک کہ تشکیل ہو جائے اس کے بعد دعا ہو اس وقت تک مدس میں ضرور تشریف رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور جنت میں داخلے کا اللہ تعالیٰ